اللعان إذا الرجل مرأته بالزنا وهما من أهل ممن يحدّ او بموجب فعليه اللعان تو آج بھائی ہم لعان کے بارے میں پڑھیں گے بھائی عربی زبان میں لعان کا معنی ہے دور کرنا دور کرنا کسی سے لانت بھائی لانت ہے بھائی کے اللہ کی رحمت سے دور ہو تو لعان کا معنی ہوا دور کرنا اور اس کی اطلاعی تاریخ شریعت میں ایک حصے کہتے ہیں بھائی یہ آپ کے حاشیے میں دی ہوئی ہے بھائی قولہ الحان ہوا فلفق لعان جو ہے فقہ کے اندر اس لما یجری بہ نذا من شہاداتی وہ نام ہے اس چیز کا یعنی ان شہادتوں کا جو میاں بیوی بی کے درمیان جاری ہوتی ہیں بالالفاظ الفاظ المعروفتی معروف الفاظ کے ساتھ یعنی وہ الفاظ جو معروف ہیں معلوم ہیں ان کے ساتھ جو میاں بیوی کے درمیان شہادتیں جاری ہوتی ہیں اسے لعان کہتے ہیں بھائی اچھا لعان اچھی طرح پہلے سمجھ لیجئے بھائی جب اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر زنا کی تومت لگائے کہ تو, تو نے زنا کیا ہے یا تو زناکار ہے اور یا اس کا بچہ پیدا ہوا تو خامن نے اس بچے کی نفی کر دی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے پتہ نہیں کس کا ہے وہ تو عورت قاضی کے پاس جا سکتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے حد کا اپنے خامن پر کہ اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے یا بچے کی نفی کی ہے تو قاضی خامن کو بلوائے گا اور پھر ان دونوں کے درمیان بھائی اب کچھ شہادتیں جاری ہوں گی جس کے بعد جب وہ پوری ہو جائیں تو پھر قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا ان شہادتوں کا طریقہ آگے صاحب قدوری بھی بتلا دیں گے ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے خامن چار مرتبہ یہ شہادت دے گا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے تجھ پر جو زنا, کا جو زنا کی تہمت لگائی ہے اس میں سچا ہوں چار مرتبہ یہ شہادت دے گا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت پر زینا کی جو تحمت لگائی ہے اس میں میں سچا ہوں میں سچا ہوں اور پانچویں مرتبہ کہے گا کہ اگر اس تہمت کے اندر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ تعالی کی لعنت ہو پھر اس کے جواب میں عورت چار مرتبہ یہ شہادت دے گی اور کہے گی کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ اس شخص نے مجھ پر زنا کی جو تحمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہے گی کہ اگر یہ شخص سچا ہے اس تہمت کے اندر تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو پانچو مرتبہ کیا کہے گی کہ اس شخص نے مجھ پر زنا کی جو تہمت لگائی ہے اگر یہ اس میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غذب نازل ہو گئی تو یہ ہے لہان مولانا جب یہ دونوں شہادتیں وغیرہ گزر جائیں تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان اللہ تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا اور یہ جدائی طلاق شمار ہوگی بھائی طلاق کا کیا طریقہ ہے؟ لیان کیوں ہوگا مثلا خامن نے بی بی پر کیامت کیا؟ کی لگائی یا بچہ پیدا ہوا اس بچے کی نفی کر دی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے بھائی تو اب ہاں خاص عورت جو ہے قاضی کے پاس چلے گی قاضی نے خامن کو بھی بلوا لیا اب وہاں پر دونوں باری باری شہادت شہادتیں دیں گے بھائی پہلے مر شہادت دے گا کیا کہے گا چار مرتبہ کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس عورت پر زنا کی جو سہمت لگائی ہے اس میں میں سچا ہوں اور آخر میں پانچویں مرتبہ کہے گا اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانت ہو جب کہ عورت کیا کہے گی پہلے چار مرتبہ یہ شہادت دے گی کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ میں نے اس کہ شخص نے مجھ پر زنا کی جو تحمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ پھر کہے کہ اگر یہ اس تہمت کے اندر سچا ہے تو پھر مجھ پر خدا کا غضب نازل ہو گئی تو پھر قاضی ان میں تفریق کروا دے گا یہ ہے لعان بھائی لعان یہ جو شہادتیں ہیں بھائی دیکھیے اب کتاب پر بھائی قدر رجولم رتہ بزنا جب سہمت لگائی کسی آدمی نے اپنی بیوی پر زنا کی وہ ہمام اہل شہادتی اور حال یہ ہے کہ وہ دونوں اہل شہادت میں سے ہیں میاں بیوی دونوں کا اہل شہادت میں سے ہونا ضروری ہے یعنی دونوں مسلمان ہوں عاقل ہوں بالغ ہوں آزاد ہوں بھائی کیا ہوں؟ دونوں مسلمان ہوں آخل ہوں بالغ ہوں اور آزاد ہوں اور نیز دونوں میں سے کسی پر پہلے کبھی حد قزق بھی جاری نہ ہوئی ہو یاد رکھیے جب کوئی شخص دوسرے پر زنا کی تومت لگائے اور گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اس پر حد قضف جاری ہوتی ہے بھائی اسی کوڑے اسے لگائے جاتے ہیں اور یہ شخص جس نے جھوٹا الزام لگایا تھا اس کی گواہی بھی اب عمر بھر کے لیے مردود ہو گئی اب اس کی گواہی کبھی بھی کسی بھی مسئلے کے اندر قبول نہیں کی جائے گی یہ شخص مردود شہادت ہو چکا بھائی یہ ہے حد قذف پہ حد قزب کیا ہوئی بھائی کسی نے اگر کسی پر زنا کا الزام لگایا اور گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے اور سارے عمر کے لیے یہ مردود شہادت ہو گیا بھائی تو یہ مردود شہادت ہونا یہ حد کا حصہ ہے اب اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی تو کہات تو وہاں ان اہل یہ دونوں میاں بیوی کس میں سے ہونے چاہئیں اہل شہادت میں سے یعنی یہ دونوں مسلمان ہوں عاقل ہوں بالغ ہوں آزاد ہوں اور ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی پہلے حد قضف جاری نہ ہوئی ہو اس لیے کہ اگر کسی پر حد قزف جاری ہو چکی ہے تو وہ اہل شہادت ہی نہیں رہا بھائی وہ تو مردود الشہادت ہو چکا بھائی و مر اتو مم یو حد اور عورت مم ان عورتوں میں سے ہو یو حد دو قاضفا کہ حد لگائی جاتی ہو اس ان کے ان پر تحمت لگانے والے پر یعنی عورت ایسی ہے کہ جس پر جس پر کوئی سہمت لگائے تو اس شخص پر کیا جاری ہوتی ہو حد جاری ہوتی ہو حد لگتی ہو یعنی پاک دامن عورت ہو آسان لفظوں میں کہیں کیسی عورت ہو آمد. پاک دامن ہو یعنی اس عورت نے زنا نہ کیا ہو اس پر پہلے حد زینا جاری نہ ہوئی ہو اگر یہ عورت ایسی ہے کہ یہ پہلے زنا کر چکی اور اس زنا کا ثبوت بھی ہوا اور پھر اس پر حد زنا بھی جاری ہوئی اسے سو کوڑے بھی لگائے گئے سو کوڑے بھی لگائے گئے تو یہ عورت اب پاک دامن نہ رہی مولانا اس لیے کہ اس پر کیا جاری ہو چکی ہے حد حد زنا جاری ہو چکی ہے بھائی تو اب اگر اس عورت کو کوئی کہہ بھی دے تو زناکار ہے تو اس پر حد جاری نہیں ہوگی لیکن لیے عورت پاک دامن ہی نہیں ہے سمجھ میں آیا بھائی تو اسی لیے صاحب قدوری نے قید لگائی ول مرآم کا اور عورت ان عورتوں میں سے ہو کہ حد لگائی جاتی ہو ان کے اس پر تحمت لگانے والے پر یعنی عورت پاک دامن ہو اس پر پہلے کبھی حد جنا جاری نہ ہوئی ہو یہ تو ایک صورت تھی جب کوئی شخص کیا کرے اپنی بیوی پر جنا کی تہمت لگائے اور نفا نسبی ہا یا وہ خامن اس عورت کے بچے کے نصب کی نفی کر دے اس عورت کے بچے کے نصب کی کیا کر دے بچہ پیدا ہوا اب یہ اس شخص کی بیوی ہے تو یہ بچہ اسی کا شمار ہونا چاہیے لیکن یہ اس کی نفی کرتا ہے کہتا ہے نہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے سمجھ میں آیا بھائی یہ دوسری صورت آ پہلے میں تھا زنا کا الزام زینا کا لفظ اس نے ذکر کیا تھا بھائی اپنے کلام میں اب اس نے زینا کا لفظ ذکر نہیں کیا البتہ بچے کی کیا کر دی نفی کر دی اچھا یہیں پر چلیے سمجھ لیجئے فراش بھائی اگلی کتابوں میں فراش کا لفظ آئے گا بھائی فراش یاد رکھیے فراش کا ویسے عربی زبان میں فراش کا معنی تو ہے بچھونا بستر لیکن عورت کو بھی فراش کہتے ہیں بھائی اور فراش کا معنی ہے یہاں پھر کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا کہ یہ اسی شخص کے بچوں کو جنم دے گی یعنی اسی شخص کو اس کے ساتھ صحبت کا حق ہے یوں کو آسان لفظوں میں جیسے نکاح جب کسی عورت سے نکاح ہو گیا تو اب اس کے خامن کو ہی کیا ہے صرف اس کے ساتھ صحبت کا حق ہے یا کسی کی باندی ہے تو صرف آقا ہی کو کیا ہے اس کے ساتھ صحبت کا حق ہے یا اس کی عمر غلط ہے اس کے ساتھ بھی صرف آقا ہی کو کیا ہے صحبت کا حق ہے سمجھ میں آیا تو فراش کی کیا تاریخ میں نے کی کسی عورت کا کسی شخص کے بچوں کو جنم دینے کے لیے متعین ہونا تو وہ اس کے ساتھ صرف وہی صحبت کر سکتا ہے تو صرف اسی کے بچوں کے لیے مختص ہو گئی بھائی اب یاد رکھے یہ فراش تین قسم پر ہیں ایک فراش جو ہے ضعیف ہے ایک قوی ہے اور ایک متوسط ہے فراش قوی فراش ضعیف اور فراش متوسط بھائی سب سے قوی فراش جو ہے وہ منکوہا کا فراش ہے جس کے ساتھ انسان نکاح کرتا ہے بھائی لکھو نا بھائی بس سمجھ لو بھائی لکھنے میں سب سے قوی فراش کس کا ہے من کو حاج سے انسان نکاح کر لیتا ہے تو یہ فراش سب سے قوی ہے یہاں جو بچہ پیدا ہوگا وہ اسی شخص اسی خامد کا شمار ہوگا مولانا یہاں دعوے کی ضرورت نہیں خود بخود یہ بچہ کس کا شمار ہوگا اس آمند کا شمار ہوگا اور اس بچے کے نصب کی بھی وہ نفی نہیں کر سکتا سوائے لعان کے اگر بچے کے نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے اپنے سے تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے لعان آپس میں لعان کریں اس کے بغیر بچے کے نصب کی نفی نہیں ہو سکتی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی اور وہ نفی بھی ابتدائی چند دنوں کے اندر ہو سکتی ہے بچے کے پیدا ہونے کے بعد ابتدائی جو چند دن ہیں ان کے اندر اندر نصب کی نفی کرتا ہے لعان ہوگا بچے کے نصب کی شخص سے نفی ہو جائے گی ابھی اس شخص کا بچہ شمار نہیں ہوگا صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا بھائی سمجھ میں آئی تو سب سے قوی فراش ہے منپوہ کا جس کے اندر اولاد یا یوں کہ جس میں نصب یا بچہ بغیر دعوے کے اس شخص کا شمار ہوتا ہے اور اس کی نفی بھی درست نہیں ہے سوائے لعان کے دوسرا جو فراش ضعیف ہے وہ باندی کا ہے عام باندی اس میں بچے کا نصب بغیر دعوے کے ثابت ہی نہیں ہوگا باندی نے ایک بچے کو جنم دیا تو جب تک آقا اقرار نہ کر لے کہ یہ میرا بچہ ہے اس وقت تک یہ اس کا بچہ شمار نہیں ہوگا بھائی سمجھ میں آئے تو دیکھو من میں اقرار یا دعوے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن باندی کے اندر کیا ضروری اقرار اور دعوی ضروری دعوی کرے میرا بچہ ہے اور تیسرا ہے فراش متوسط یہ ام کا ہے بھائی امداد وہ باندھی جو پہلے ایک بچے کو جنم دے چکی ہے اور آقا نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے تو یہ اس شخص کی کیا بن گئی ولد بن گئی اب اس شخص کے مرنے کے بعد یہ کیا ہو جائے گی آزاد ہو جائے گی اسے بیچنا وغیرہ بھی درست نہیں ہے اب آزادی اس کا حق ہو چکا بھائی اس بچے کی وجہ سے تو یہ جو ام ولد ہے یہ فراش متوسط ہے اب اس ولد نے پھر آگے ایک اور بچے کو جنم دیا تو یاد رکھیے یہاں بچے کا نصب ثابت ہو جائے گا بغیر دعوی کے باندی میں تو عام باندی میں تو دعوی ضروری تھا جو پہلے سے امر ولد ہے اس کے اندر دعوی بھی ضروری بچہ خود بہت اسی شخص کا شمار ہوگا جس کا پہلا بچہ تھا لیکن اگر نفی کرنا چاہے تو بغیر لعان ہی کے نفی ہو جائے گی بچے کا وہ کہہ دیتا ہے میرا بچہ نہیں ہے تو بغیر لعان کی کیا ہو جائے گی نفی ہو جائے گی اب اس شخص کا بچہ شمار نہیں ہوگا تو فراش کتنی قسم پر ہوئے تین دی. قسم پر سب سے قوی فراش کس کا ہے من کا ہے کہ اس میں بچے کا نصب ثابت ہوگا بغیر دعوی کے اور نفی کے لیے کیا کرنا پڑے گا لحان اور فراش متوسط کس کا ہے امی ولد کا کہ وہاں بچے کا وہاں بھی نصب تو بغیر دعوی کے ثابت ہوگا لیکن اگر نفی کرنا چاہے تو بغیر لعان کی کیا ہو جائے گی نفی ہو جائے گی اور سب سے کم درجے کا فراش کس کا ہے باندی کا کہ وہاں تو نصب ہی بغیر دعوی کے ثابت نہیں ہوگا اچھا تو آپ دیکھیے نفا نسبی ہا اس شخص نے کیا کیا اس عورت کے بچے کے نصب کی نفی کر دی تو یہ منقوح کے بچے کی نفی کی ہے اور اس کے لیے کیا ضروری تھا لیان لیان بات کر رہے ہیں بھائی اور کے بچے کے نسب کی نفی کر دی نے اور مطالبہ کیا عورت اس کی بیوی نے بی موجب, قضف کے موجب کا بئی قذف کے مقتضا کا بئی کسی پر جب تحمت لگائی جائے تو اس کا کیا مقتضا ہے اس پر کیا جاری ہونی چاہیے حد قزب جاری کوئی شخص کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو اس کا مقتضا کیا ہے وہ یہ کس چیز کا تقاضا کرتے ہیں اس شخص پر حد قزف جاری ہونی چاہیے اس نے کیسے ایک پاک دامن مسلمان پر زنا جیسا بھاری الزام عائد کیا بھئی. تو اب اس کو حد قزب اس پر جاری ہونی چاہیے تو عورت پر بھی یہاں اس نے گویا کیا الزام لگا دیا زنا کا تو اب عورت نے مطالبہ کر دیا دونوں سوچا ہے اس نے زنا کا الزام لگایا ہے یا بچے کے نصب کی نفی کی ہے عورت نے مطالبہ کیا کہ اس شخص پر کیا جاری کی جائے حد جاری کی جائے حد قزبئی اس نے مجھ پر زنا کی تہمت لگائی ہے یا میرے بچے کے نصب کی نفی کی ہے تو عورت کا مطالبہ ضروری ہے مولانا اس لیے کہ الزام کس پر لگایا گیا ہے عورت پر لگایا گیا ہے تو یہ اس کا حق ہے بھائی وکال ابت گلمر اتوبی موجبل اور مطالبہ کیا اس کی بیوی نے قذف کے مقتض کا یعنی حد قذف کا تو اس شخص پر لعان واجب ہے تنع بھائی قاضی نے اس کو بلوا لیا عورت نے دعویٰ کر دیا قاضی نے اسے بلوا لیا اب لعان جاری ہوگا لیکن خاون وہ شہادتیں دینے پر تیار ہی نہیں ہے دیتا ہی نہیں ہے کہتے ہیں نہیں بھائی اب لعان اس پر واجب ہو چکا ہے بھائی تم نے الزام لگایا تھا بھائی یا تم نے بچے کے نصب کی نفی کی تھی اب لعان کرنا پڑے گا تمہیں اگر وہ نہیں کرتا قاضی اسے جیل میں ڈال دے گا کہ دو کاموں میں سے ایک کام کرو یا تو لعان کرو یا تم آ, کیا کرو اپنے آپ کو جھوٹ لاؤ کہو میں نے کہ جھوٹا الزام لگایا تھا دو کاموں میں سے ایک کرو اگر اپنی بات پر برقرار رہتے ہو تو لعان کرنا پڑے گا اور اگر اپنے آپ کو کیا کرتے ہو یا جھوٹا قرار دو اور اپنے آپ کو جب جھوٹا قرار دے گا تو اب اس شخص پر حد بے قدف جاری ہوگی بھائی کہ اس نے کیا کیا بڑا عظیم الزام لگایا اپنی بی بی پر بھائی تو دو صورتیں اب یا لحان آئے گا یا حد ان دو میں سے ایک چیز ضرور آ جائے گی تو کہتے ہیں لحان ادوب اس شخص پر اس کامن پر لعان واجب ہے فینتا پس اگر یہ اس سے رک گیا باز رہا حب اصح تو قید کرے گا اسے حاکم خطا یو یہاں تک یہ شخ کیا کر لے لان کر لے او یا اپنے آپ کو جا دے فو حد تو اس پر کیا جاری کی جائے گی حد جاری کی جائے گی وَإن لَعَنَ وجب علیہ اور جب خامن لعان کر لے وہ جب تو اس عورت پر بھی واجب ہو گیا اللعانو کیا واجب ہوا لعانو خامن نے جب وہ چار گواہیاں دے دی پانچویں تو پھر اب عورت پر بھی لعان واجب ہو گیا بسا اللہ کی محتاطہ تلا عنا او تو بس اگر وہ عورت رکی رہی باز رہی اب وہ شہادتیں نک دے رہی ہبل حاکم تو حاکم بھائی اسے قید کرے گا حتی یہاں تک کہ وہ عورت کیا کرے لعان کرے او تص یا کیا کرے اس شخص کی تصدیق یا تو لعان کر لے بھائی پھر دونوں میں ہم جدائی کروا دیں گے یا لعان نہیں کر رہی بھائی تو پھر تصدیق کر دے بھائی کہ اس نے کیا کیا ہے مجھ پر سچا الزام لگایا ہے سورج سمجھ میں آ گئی تو تصدیق کر دے گی تو خاون کی جان چھوٹ جائے گی مولانا خاون کی جان چھوٹ جائے گی اب اس پر حد قزف جاری کیونکہ عورت نے اس کے الزام کی تصدیق کر دی لیکن اس عورت پر بھی حد جاری نہیں ہوگی بھائی کہ اس پر اب زنا کی حد جاری کر دی جائے زنا کے حد کیونکہ آپ جانتے ہیں بھائی کہ زنا کے اندر کم از کم چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے اور یہاں اس عورت نے اس شخص کی ایک مرتبہ تصدیق کی ہے اور ہر اقرار ایک گواہ کے قائم مقام ہے تو کم از کم چار دفعہ اقرار کرے تو پھر اس پر عورت پر کیا آئے گی حد آئے گی صرف ایک دفعہ تصدیق کرنے سے اور اقرار کرنے سے اس پر حد نہیں ہے یہاں کامن کی جان چھوٹ جائے گی ایک دفعہ اقرار کر لے تو تو کہتے ہیں اور اس عورت کو حاکم جیل میں ڈالے گا حت تھا تو لائنا او تو یہاں تک کہ وہ لعان کر لے او تو یا اپنے اس قامت کی تصدیق کر دے کہ یہ سچ بول رہا ہے اس نے صحیح الزام لگایا ہے وہ دا کا نو جو اب دن او کافرن او محدود بھائی آپ بتلا رہے ہیں اگر خامن اہل شہادت نہ ہو مثلا غلام ہے آپ جانتے ہیں غلام اہل شہادت نہیں او کافرن یا خامن کیا تھا کافر ہے تو اہل شہادت نہیں اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ بیوی بی مسلمان اور خامن کافر یہ تو جائز ہی نہیں ہے بھائی اس کی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی بی دونوں کافر تھے بیوی بی مسلمان ہو گئی جب بیوی بی مسلمان ہو جائے تو کیا, کیا جاتا ہے خامند پر بھی اسلام کو پیش کیا جاتا ہے اب جب خامند اسلام سے انکار اگر کر دے گا تو ان دونوں میں کیا کر دی جائے گی جدائی کروا دی جائے گی اور اگر اسلام لے آتا ہے تو دونوں نکاح پر برقرار رہیں گے تو یہی سورت یہاں بنا لو گئی بیوی بی نے اسلام قبول کر لیا اور ابھی خامند پر اسلام پیش نہیں کیا گیا تھا اسلام پیش کریں گے تو وہ انکار کرے گا پھر جدائی کروا دیں گے تو ابھی خامن پر اسلام ہی پیش نہیں ہوا اسی حالت میں اس نے کیا کر دیا اپنی بیوی پر جنا کی تہمت لگا دی سمجھ میں آیا بھائی تو اب یہ خامن کافر ہے اور اس نے توہمت لگائی ہے تو یہ اہل شہادت نہیں ہے اور محدود یا خامن محدود القذف تھا پہلے بھی ایک مرتبہ اس پر حد قذف لگ چکی ہے اور جب حد قذف لگے تو حد قذف کا حصہ کیا ہے اسی کوڑے بھی لگتے ہیں اور وہ شخص کیا بن جاتا ہے ہمیشہ کے لیے محدود شہادت بھی ہو جاتا ہے تو دیکھو تینوں صورتیں ذکر کی خامن غلام ہو یا کافر ہو تو اہل شہادت نہیں اسی طرح محدود القذف ہو تو بھی اہل شہادت نہیں بھائی تو اگر خامت غلام تھا یا کافر تھا یا محدود فی القذف تھا فقا ضافہ مرا آتا ہوں تو لگا اپنی بیوی پر الحد تو اس خامن پر حد واجب ہے اب اس کو اوپر کیا جاری کی جائے گی حد جاری کی جائے گی مولانا حد بھائی بھائی وجہ یہ کہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ اہل شہادت ہی نہیں اور لعان تو نام ہی کس چیز کا تھا شہادتوں کا تو نام تھا تو یہ شہادت تو دے نہیں سکتے تو دو ہی صورتیں تھیں یا لعان کیا جاتا یا خاون پر کیا جاری کی جائے حد جاری کی جائے لعان ہو جاتا تو حد سے خاون کی جان چھوٹ جاتی لیکن لعان ہو نہیں سکتا تو اب الزام تو اس نے زنا کا لگایا ہے اور بڑا عظیم الزام لگایا ہے لہذا اب ویسے جان ہی چھوٹے گی بلکہ اس پر کیا لگائی جائے گی حد لعان ہوتا تو حد سے جان چھوٹ جاتی بھائی سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو لعان نہیں ہو سکتا اب حد جاری ہوگی اس لیے کہا الحد تو شہادت اوقات او محدود اوکان اوکانت بھائی اب اس کا عق کرو خامن تو اہل شہادت ہے بیوی اہل شہادت نہیں بیوی کیا ہے اہل شہادت نہیں اور خامن نے اس پر زنا کی تہمت لگائی مثلا اور بیوی باندی ہے اور باندیا آپ جانتے ہیں اہل شہادت نہیں یا بیوی کافیرہ ہے یعنی عیسائی ہے یہودیہ ہے عیسائی یہودیہ ہے بھائی تو یہ بھی اہل شہادت نہیں بھائی اور کیا ہے بیوی پہلے سی بیوی پر ایک دفعہ حد قذف جاری ہو چکی بھائی پہلے کسی پر اس نے الزام لگایا تھا اور پھر اس پر حد قذف جاری ہوئی تھی جب اس پر حد قذف پہلے جاری ہو چکی ہے تو بیوی کیا ہے مردود و شہادت ہے تو بھی دیکھا یہ اہل شہادت نہیں لا نما نم اللہ حداز خواہ یا بیوی ان عورتوں میں سے ہے کہ حد نہیں لگائی جاتی ان پر سہمت لگانے والوں پر سوحمت یعنی بیوی پر پہلے کیا ہے زنا کر چکی ہے یا اس پر حد زنا حد زنا اس پر لگ چکی ہے حد زنا تو اب پاک دامن نہ رہی تو بیوی اہل شہادت نہ ہو یا پاک دامن نہ ہو اور خامند نے اس پر خامند البتہ اہل شہادت ہے اس نے اس قسم کی بیوی پر کیا الزام لگایا زنا کا کہ ت نے کیا ہے تو کہتے ہیں اس سوراون پر نہ تو حد آئے گیون پر حد نہیں آئے گی اور لان بھی نہیں ہوگا بھائی سمجھ میں آیا لہان بھی نہیں ہوگا بھائی کیونکہ حد کے لیے کیا ضروری تھا کہ آز... آ... مسلمان آزاد بالغ پاک دامن عورت پر کیا کیا ہو الزام لگایا ہود آیا کرتی ہے تو یہاں شرائط پوری نہیں ہے ملانا. اس لیے حد نہیں آئے گی اس قسم کے الزام میں حد نہیں آئے گی جب حد نہیں تو لعان بھی نہیں کیونکہ لعان تو اسی حد کا نائب ہے جب تو اس کے ذریعے کیا ہو جاتی ہے حد سے جان چھوٹ جاتی ہے تو یہاں حد نہیں جب حد نہیں تو لعان بھی نہیں آئے گا کیونکہ اس کا نائب ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ بھائی تو کہتے ہیں وہ انقانز جو مینہلی شہادت یا اگر خامن جو تھا وہ اہل شہادت میں سے تھا وہی یا امتن اور حالیہ کے بیوی اس کی وہ باندھی ہے او کافر تن یا ہے او تن فی قسف یا پہلے سے کیا ہے محدودہ پھر قضب ہے او اوکانت حد قاضف ہوا یا ان عورتوں میں سے ہے کہ حد جاری نہیں کی جاتی ان پر تہمت لگانے والوں پر سمجھ رہے مسل ذہنی تھی یا پہلے اس پہ حد زنا لگ چکی ہے حد علیہ پی خصفیہ تو حامد پر حد نہیں ہے اس عورت پر تہمت لگانے میں ولا لعان اور لعان بھی نہیں ہے وصیفت الحانی ایقاضی اب وہ طریقہ بتلا رہے ہیں کس طرح شہادتیں دیں گے وصیفت الحانی اور لحان کا طریقہ یہ ہے کہ ایفتدی القاضی کی ابتدا کرے قاضی فیا یعنی خامن سے ابتدا کرے گا فیش شدو پس خامن جو ہے وہ گواہی دے گا اربع مراتین چار مرتبہ یقول فی کل مراتین کہے گا وہ ہر مرتبہ کے اندر یوں کہے گا اشحد باللہ انی فی ما من الزنا میں <تصفیق> گواہی دیتا ہوں باللہ خدا کی قسم انی لمین خوبتہ <تصفح> سچوں میں سے ہوں یعنی میں سچا ہوں فی ماں اس الزام کے اندر رمیتو تو ہابی ہی جو میں نے اس عورت پر لگایا ہے مینس زینا یعنی کہ زینا کا میں گواہی دیتا ہوں کہ وچا ہوں, ہوں اس الزام کے اندر جو میں نے اس عورت پر لگایا ہے زنا کا ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی تو یہ چار مرتبہ کہے گا ثُمَّ يَقُولُ فِي الْخَامِسَتِ پھر پانچمی مرتبہ میں کہے گا لَعْنَةُ اللَّهِ عليه اِنْ كَانَ مِنَ الْقَاذِبِينَ فِي مَا رَمَاحَ بِهِ مِنَ الزِّنَا کہ اس پر یعنی خامند اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس پر یعنی خامند پر اللہ کی لعنت ہو یہ خامند ہی کہہ رہا ہے یا یوں کہ یوں کہیں کہ مجھ پر خدا کی لانت ہو اگر میں جھوٹا ہوں اس الزام کے اندر جو میں نے اس عورت پر لگایا ہے زنا کا اگر میں جھوٹا ہوں جو میں نے زنا کا الزام لگایا یو شیرو ایل حا کی جمی کا اشارہ کرے گا خامن اور اس عورت کی طرف کی جمی اے کا ان تمام شہادتوں میں بھائی یہ چاروں شہادتیں دیں اور پانچویں مرتبہ جو کہا کہ مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لانی ان سب میں اس عورت کی طرف اشارہ کرے گا اشارہ بھی ضروری ہے کیوں وجہ یہ مانا نا کہ وہ یہ عربی زبان ہے یہاں پر اردو میں تو فرق ہو جائے گا کچھ دیکھیے میں بھی بیان کرتا ہوں عربی زبان ہے اور وہ غائب کی ضمیریں استعمال کر رہا ہے دیکھو کیا کہا تھا فیما رمئی تو ہاں ہاں بھائی ہا ضمیر ہے منت کی کس کے لیے استعمال ہوتی ہے غائب عورت کے لیے بھائی یعنی اس سے خطاب نہیں ہے عورت کھڑی ہے وہیں پر لیکن اس سے وہ براہ راست سیدھا اس کی طرف مکر کے بات نہیں کر رہا اس سے خطاب نہیں کر رہا تو غائب کی ضمیر استعمال کر رہا ہے اور غائب کی ضمیر تو وہ ہو سکتا ہے تعویل کر کے کسی اور کی طرف لوٹا رہا ہو بھائی ہاں زمین ہو سکتا ہے وہ کیا نیت کرے بھائی کسی <سؤال> اور کی نیت کر رہا ہو بھائی تو لہذا اب ہاتھ کے ساتھ اشارہ بھی کرے ہاتھ کے ساتھ اس کی طرف اشارہ بھی کرے اب کوئی اور تعویل یہاں نہیں چل سکتی کیونکہ ساتھ ہی اس نے کیا کیا ہر مرتبہ ہاتھ کے ساتھ اس عورت کی طرف بھی اب متعین ہو گیا کہ غائب کی ضمیر وہ اسی عورت کو لوٹا رہا ہے اب تعویر کرنا بھی چاہیے بھائی ہاتھ سے جب باقاعدہ سراہتاً اشارہ آ گیا تو اب تعویل کی گنجائش نہ رہی ختم ہو گا. ہاں اردو میں تو ہے اردو میں تو فرق ہے جو قریب ہے اس کے لیے کیا کہے گا میں نے اس عورت پر جو کا الزام لگایا دور ہو تو اس کے لیے کہ میں نے اس عورت پر زنا کا جو الزام لگایا تو وہاں اس اور اس کے ذریعے فرق ہو گیا بھائی صورت سمجھ میں آ تو اگر یہاں اردو میں بھی ایسا موقع تھا ہے کہ فرق نہیں ہو سکتا تو پھر اشارہ یہاں بھی ضروری ہو جائے گا اگر کوئی وہ تعویل کر سکتا ہے تو پھر اشارہ ضروری ہو جائے گا تو کہتے ہیں یو شیر الیہا فی جمیع ذالکہ اشارہ کرے گا اس عورت کی طرف ان تمام شہادتوں میں سمت اشہد المرأت اربع شہادات پھر گواہی دے گی اور چار گواہیاں تخول فی کل مرت وہ کہے گی ہر مرتبہ کے اندر اشہد باللہ انہو لمن القاذبین قیمہ رمانی بیہی من الزنا تو ہر مرتبہ میں عورت یہ گواہی دے گی اش میں گواہی دیتی ہوں باللہ خدا کی قسم ان کہ البتہ یہ شخص جو ہے البتہ جھوٹوں میں سے ہے یعنی یہ شخص جھوٹا ہے فیما اس الزام اس تہمت کے اندر رمانی بھی ہی جو اس نے مجھ پر لگائی ہے مینت زینا زنا کی بھئی اس شخص نے مجھ پر زنا کی جو تہمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے تو دیکھو جتنی قسم شہادتیں ذکر ہوئی شہادت بھی ہے اور سات قسم بھی ہے مارانا شہادت بھی اور سات قسم بھی ہے و تقول چار مرتبہ عورت یہ کہے گی کہ اس شخص نے مجھ پر جس زنا کی جو تہمت لگائی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے و تقول فل خام اور پانچویں شہادت میں یو کہے گی غزب اللہ علیہ یا غزب اللہ علیہ انقان اگر اللہ کا غزب ہو اس, اس پر یعنی عورت اپنے بارے میں کہہ رہی ہے اللہ کا غضب ہو مجھ پر انکان من ساد اگر یہ شخص سچوں میں سے ہے فی ما اس بہمت کے اندر رامانی بہی مین زینا جس کی اس نے جس کا اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے یعنی زنا کا بھائی یہ جس نے جو زینا کا الزام مجھ پر لگایا ہے تحمت جو ہے اس میں اگر یہ سچا ہے تو اس پر کیا ہو اللہ کا غضب ہو بھائی غضب ہو فرقل قاضی اور جب دونوں لحان کر لیں دونوں نے شہادتیں گزار فر رقل قاضی بَيْنَهُمَا تو قاضی ان دونوں کے درمیان جدائی کروا دے گا وَكَانَتِ الْفُرْقَةُ تل فرق عِنْدَ حنی فتو محمد ان رحم اور ان دونوں کے درمیان جو جدائی آئی یہ طلاق بائن ہے طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک وقال ابو یوسف رحمہ اللہ ویقون تحریما مؤبدا اور امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دائمی حرمت قرار دی جائے گی یہ جدائی کیا ہے دائمی اور یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یا رحمت اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو گئے اب کبھی ان کے درمیان نکاح جائز نہیں نکاح جائز نہیں بھئی جبکہ طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک یہ جدائی طلاق بائن کے حکم میں ہے انکان القز نَفَلْ, قَاضِ نفل قاضی نس بہو الحق اور اگر قصب بھی ولد تھا بھائی کی نفی نفل قاضی نس تو قاضی اس بچے کے نسب کی نفی کر دے گا جب یہ شہادتیں گزر جائیں تو اب قاضی کیا کرے گا اس بچے کے نسب کی اس آدمی سے نفی کر دے گا وہ الحقاہ بھی اور بچے کو اس کی ماں کے ساتھ ملا دے گا اب یہ صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا اس آدمی کا بچہ شمار نہیں ہوگا کیونکہ نفب کی نفی ہو گئی لحان آ درمیان میں دونوں کے بھائی سمجھ میں آیا بھائی اور بچے کی نفی کی تھی خامن نے بھائی خامن نے کیا کہا تھا یہ بچہ میرا نہیں تو اب مانا عورت قاضی کے پاس گئی تو اب شہادتوں میں بچے کی نفی کا ذکر ہوگا زنا کا ذکر نہیں ہوگا پہلے تو زنا کا الزام لگایا تھا تو مر کیوں کہتا تھا کہ ارشد باللہ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کی قسم میں سچا ہوں اس الزام کے اندر جو میں نے اس عورت پر لگایا ہے یعنی زنا کا یعنی زنا کا جو الزام میں نے اس عورت پر لگایا ہے اس کے اندر میں سچا ہوں اب یوں کہے گا اس بچے کی نفی کا جو الزام میں نے لگایا ہے میں اس میں سچا ہوں فرق سمجھ میں آیا جی تو آخر تک پھر اسی طرح ہوگا بچے کی نفی کی بات چلے گی تو کہتے ہیں وہ ان کا ان القذف بی ولدن اور اگر قذف بی ولد تھا نفل قاضی نسب بہ تو قاضی نسبی کر دے گا اس بچے کے نسب کی اس کے خامن سے والحق به امه اور اس بچے کو ملا دے گا اس کی ماں کے ساتھ کہ اب یہ صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا فین ہذا الزوج هو اکثر ظبن نفسه حدہ القاضی وحلل له ان يتزوجها ان عاد اگر ساون لوٹا وضاب ناپسا ہو اور اپنے آپ کو جھٹ یاد رکھیے جب کوئی شخص لعان کر لے اپنی بیوی کے ساتھ تو ان دونوں میں جدائی کروا دی گئی اور اب ان دونوں کے درمیان نکاح جائز نہیں ہے یہ دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے بھائی کیونکہ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ابدا لاج لا آنی ابدا لعان کرنے والے جو ہیں جمع نہیں ہو سکتے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے یعنی کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے بھائی لحان کرنے والے کبھی بھی جمع نہیں ہو سکتے تو ان میں نکاح جائز نہیں ہے بھائی لیکن خامند نے یوں کیا لعان کے بعد پھر قاضی کے پاس آیا اور کہا کہ قاضی صاحب وہ جو میں نے الزام لگایا تھا وہ جھوٹا الزام تھا اور جھوٹا الزام تھا بھائی اور وہ شہادتیں میں نے جھوٹی دی تھی بھائی تو جب اس نے اپنے نفس کو جھٹلا دیا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا تو اب بھائی تہمت تو اس نے لگائی تھی بیوی پر زنا کی تو اب چونکہ بہت بڑا الزام لگایا تھا تو اب اس پر حد قزف جاری ہوگی بھائی کیا جاری ہوگی توہمت لگائی اور خود کہہ رہا ہے میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا تو حد خزت جاری ہوگی سمجھ میں آیا حد خزف بھائی اور اب ان دونوں کا آپس میں نکاح بھی جائز ہو گیا بھائی ایندل الاحناف اب دونوں کا نکاح بھی کیا ہوا آپس میں جائز ہو گیا جائز ہو گیا بھائی اس پر اشکال ہوتا ہے بھائی کہ حدیث میں تو آیا تھا کہ المطلعین لائشا لے لعان کرنے والے کبھی بھی آپس میں جمع نہیں ہو سکتے تو جواب یہ والا نا کہ یہ اب لعان کرنے والے رہے ہی نہیں اس لیے کہ جب اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا کہ میں نے شہادت کس قسم کی دی تھی جھوٹی شہادت تو وہ شہادتیں ختم ہو گئیں مار... کل عدم ہو گئیں اور وہ انہیں شہادتوں سے تو کیا تھا لعان تھا تو وہ لعان بھی کیا ہوا ختم ہو گیا صورت سمجھ گئے تو آپ جب ان لعان ختم ہو گیا تو دونوں مطالعین رہے ہی اور حدیث میں تو آیا ہے لا جو ہیں وہ المطعانی میں دونوں جمع نہیں ہو سکتے کبھی بھی اب جب یعنی جب تک یہ مطلع ہیں اور اب تو جب اس نے اپنے نفس کو جھٹلا دیا تو ان دونوں میں لے ختم ہوا تو دونوں مطلع رہے ہی نہیں رہے تو اب دونوں آپس میں کیا کر سکتے ہیں نکاح مسئلہ سمجھ میں آیا کیونکہ ان میں لے قائم تھا بھائی لےان تھا اور وہ لے آن تھا کس چیز کا نام وہ شہادتوں کا تو نام تھا اور اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا جٹلا دیا جب جٹلا دیا معلوم ہو وہ شہادتیں بھی کیسے ہوئیں جھوٹی تھیں تو وہ شہادتیں کل آدم ہوئیں جب وہ شہادتیں کل آدم ہوئی تو وہ انہیں پر تو لعان تھا وہ لعان بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا تو اب دونوں مطالعین نہ رہے اور حدیث میں تھا لعان کرنے والے آپس میں جمع نہیں ہو سکتے کبھی بھی اور اب دونوں مطالعینان نہ رہے کیونکہ لعان ہی کیا ہو گیا ان دونوں کے درمیان سے صورت سمجھ میں آ اچھی طرح اس لیے اب اس عورت کے ساتھ اس کا نکاجہ ہوا البتہ چونکہ اس نے اپنے نفس کو جھٹلایا ہے اور آآ آآ بتلایا کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا زینا کا اور زنا کا الزام کسی پر جھوٹا لگایا جائے تو پھر کیا کیا, کیا جاتا ہے اس پر حد قزب جاری ہوتی ہے تو کہتے ہیں پس اگر خامن لوٹا و اک زبا ہو اور اپنے آپ کو جھٹلایا حد القاضی تو قاضی کیا کرے گا اس پر حد لگائے گا وہ حل لہو اینتہا اور حلال ہے اس شخص کے لیے کہ اب وہ اب, کہ اب یہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر لے کزا لکھا ان قی رہا فحد بِهِ او اوزنت فہدت اسی طرح اگر اس شخص نے کسی اور عورت پر زنا کا الزام لگایا اور پھر اس کی وجہ سے اور اس کی بیوی میں لحان ہو گیا جدائی کروا دی گئی یہ دونوں کبھی بھی آپ آپس میں نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مطالعہ لیکن اس شخص نے بعد میں کسی اور عورت پر زنا کا الزام لگایا وہ اسے قاضی کے پاس لے آئی قاضی کے پاس آ کر بھائی وہ سبوت پیش نہ کر سکا گواہ پیش نہ کر سکا تو اب اس شخص پر کیا جا لگا دی گئی حد ہد قزف لگا دی گئی بھائی اسی کوڑے بھی لگائے گئے اور یہ ہمیشہ کے لیے کیا بن گیا مردود شہادت بن گیا جب مردود شہادت ہوا تو اس شخص میں لعان کی اہلیت رہی بھائی لعان تو نام ہی کس چیز کا تھا شہادتوں کا تھا تو اب اس شخص میں لعان کی اہلیت ہی نہ رہی جب لعان کی اہلیت ہی نہ رہی تو اب متلعینان نہ رہے اب دونوں متلعینان نہ رہے مولانا کیوں کیونکہ لعان کی اہلیت ہی نہیں ہے تو متلعین کہاں سے لعان کی اہلیت ہوتی تو ہم اسے متلعین کہتے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب دونوں متلعین نہ رہے کیوں نہ رہے لان کی اہلیت ہی نہیں رہی بھئی. اس وقت تھی اب نہیں ہے اب یہ اس میں لعان کی اہلیت نہیں ہے تو لعان ان میں ختم ہوا لعان جب لعان کی ابتدا ان تو لعان کی اہلیت تھی لیکن بکان کیا ہے یہاں لعان کی اہلیت تو دونوں مطالعینہ نہ رہے لعان ختم ہوا تو آپ دو اب دونوں آپس میں کیا کر سکتے ہیں پھر اب تو اب یہ پھر اپنی اس بیوی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے جس کے ساتھ اس نے لحان کیا تھا کسی اور, کیا کیا؟ اس اس اور پر فخ پس اس پر حد لگائی گئی تو اب بھی یہ بیو بی جو بیوی بی لیہان کیا تھا اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اہلیت ختم ہوئی لعان کی فدت یا اس کی بیوی جس کے ساتھ لعان ہوا کیا تھا اس نے اس نے کیا پر کیا جاری کی گئی حد زنا جاری کی گئی اسے حد لگائی گئی تو بھائی جب بیوی نے کیا کر لیا میاں بیوی میں کیا ہوا تھا لعان جدائی ہو گئی لیکن بعد میں اس عورت نے کسی سے زنا کیا اور قاضی کے پاس چار گواہوں کے ذریعے ذریعہ زنا ثابت ہو گیا اور اس عورت پر کیا جاری کی گئی حد زنا جاری کر دی گئی بھائی سو کوڑے لگا دیے گئے آپ بھائی جب سو کوڑے لگا دیے تو یہ عورت اب آپ بتائیے پاک دامن رہی پاک دامن نہ رہی تو لہان کی اہلیت ختم ہوئی بھائی لہان کی کیا ہوئی اہلیت ختم ہوئی کیونکہ لعان کے لیے ہم نے کیا شرائط ذکر کی تھیں وہاں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عورت کس قسم کی ہونی چاہیے پاک دامن ہونی چاہیے اس نے زنا نہ کیا ہو اس پر حد زنا جاری نہ ہوئی تو جب لعان کی اہلیت ختم ہوئی تو دونوں مطالعینہ نہ رہے جب دونوں مطالعینہ نہ رہے تو اب آپس میں کیا کر سکتے ہیں نکاح ناستر. کر سکتے ہیں صورت سمجھ میں آ گئی ان کا دفا مرا ہو سغیر تن او مجنون تن فلاں لہان بینا <بَيْنَهُمَا> اور اگر تومت لگائی کسی شخص نے اپنی بیوی پر اس حال میں تھے بھی باتیں بھی نہیں ہوئی چھوٹی تھی او مجنون تن یا مجنونا تھی فلا لہان بئی نہما تو ان دونوں کے درمیان لہان نہیں ولا حدہ اور حد بھی نہیں ہے بھائی سمجھ میں آیا اس لیے کہ دو یہ اہل شہادت میں سے نہیں ہے بھائی اہل اور یہاں حد بھی نہیں آتی بھائی ان پر اگر کوئی اجنبی بھی سہمت زنا کی لگا دے تو حد نہیں آتی تو خاون نے جب تحمت لگائی تو وہاں تو بھی وہاں بھی نہیں آئے گی حد جب حد نہیں آئے گی تو لحان بھی بیچ میں لحان تو خلیفہ کس کا ہے نائب کس کا ہے حد ہی کا تو نائب ہے تو جب حد نہیں تو لے بھی نہیں اسی لیے کہا فلا لان بینا والا تو ان میں لعان ہے اور نہ گونگے کی تحمت اخرص کہتے ہیں گونگا بھئی بھئی ایک عورت ہے اس کا خامن گونگا ہے اس نے اس پر توہمت لگائی زنا کی اشاروں وغیرہ کے ذریعے تو کہتے ہیں اس سے لے کا تعلق نہیں ہوگا خدیان اور بونگے کی تہمت جو ہے اس سے تعلق نہیں ہوگا لعان کا اس سے لعان کا تعلق نہیں ہوگا اس لیے کہ لعان میں آپ نے پڑھا بھائی شہادتیں ضروری ہیں اور گونگا شہادتیں دے سکتا ہے بھائی ممم. وہ تو بول ہی نہیں سکتا بھائی تو میاں بیوی میں سے کوئی ایک گونگا ہو تو لحان نہیں ہوگا بھائی اور حد بھی نہیں آئے گی مارانا اس لیے کہ وہ اشارے سے الزام لگا رہا ہے تو اشارے سے اس میں شبہ آ گیا سمجھ میں آیا اور حد ادنا شبے سے بھی کیا ہو جایا کرتی ہے ساخت ہو جایا کرتی ہے اور اگر خامند نے کہا بیوی بی سے کہ تمہارا حمل مجھ سے نہیں ہے پلا لے تو ان دونوں میں لعان نہیں ہوگا بھائی بیوی بی حاملہ ہے اور حالت حمل میں خامند نے اسے کہا کہ یہ جو تمہارا حمل ہے مجھ سے نہیں ہے تو کیا ان دونوں میں لعان ہوگا کہتے ہیں ان دونوں میں لعان نہیں بھائی سمجھ میں اس لیے کہ بھائی حمل کے ہونے کا تو ابھی یقینی نہیں ہے پتہ نہیں یہ حمل کی وجہ سے پیٹ پھولا ہوا ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے پھولا ہوا ہے تو حمل مشکوک الوجود ہوا مانا مولانا تو گویا کے خامن یہاں یوں کہنا چاہتا ہے اگر یہ جو تیرا حمل ہے یہ بچہ تیرے پیٹ میں اگر حمل ہوا یعنی تو نے اگر بچے کو جنم دیا تو یہ بچہ مجھ سے نہیں ہوگا کہ خامن گویا کیا کہہ رہا ہے گویا اپنی تحمت کو معلق کر رہا ہے شرط کے ساتھ اور سہمت شرط کے ساتھ معلق نہیں ہو سکتی بھائی حمل کی نفی کی ہے نا اور حمل کا کوئی اپنا وجود یقینی ہے اپنا وجودی اس کا تو یقینی نہیں ہے تو تحمت یقینی ہوئی یا ویسے ہی ہو گئی بھائی حمل ہی ہو سکتا ہے عورت کو نہ ویسے ہی پیٹ پھولا ہوا تو کوئی تحمت ہوئی حمل ہی نہیں تھا اس نے کہا حمل مجھ سے نہیں ہے وہ تو حمل تو تھا ہی نہیں بھائی ہاں اس کا پتہ کس وقت چلنا تھا اور جب عورت کیا کرے بچے کو جنم دے اس وقت پتا لگے گا کہ باقی یہ کیا تھا حمل تھا تو یہ تو اس وقت پتہ چلا اور اس نے تو الزام اس وقت لگایا تھا دو چار ماہ پانچ ماہ پہلے لگایا تھا تو اس وقت گویا الزام توہمت نہیں تھی اب کیا بن گئی تو گویا اس وقت اس نے توحمد کو معلق کیا تھا بھائی اگر یہ جو تیرا پیٹ میں اگر تمہارے حمل ہوا تو پھر یہ حمل مجھ سے تو گویا کو کس کے ساتھ معلق کر دیا اس نے شرط کے ساتھ اگر یہ حمل ہوا اور تحمت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں ہے سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو حمل کی وجہ سے لہان ہی ہوگا کیونکہ اس کا بھی یقین نہیں ہے تو گویا یہاں تحمت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا ہوا اور تحمت تو شرط کے ساتھ معلق ہو نہیں سکتی لہذا لعان بھی نہیں آئے گا سمجھ میں آیا گویا تحمت پائی نہیں گئی تحمت پائی ہی نہیں گئی تو نہیں ہے فلاملینا اور, اور یہ جو حمل ہے کس سے ہے, ہے بیوی بی حاملہ تھی خامن نے کہا زنی تھی تو نے زنا کیا ہے وہ حاضل حملہ جینا اور یہ حمل کس سے ہے, زنا سے ہے اب دونوں اپس میں کیا کریں گے لعان کریں گے اب کیوں لعان کریں گے یہ بھی تو پچھلی صورت کی طرح ہے کہتے ہیں فرق ہے وہاں صرف اس نے یہ کہا تھا تیرا یہ حمل مجھ سے نہیں اب اس نے کہا زن تی تھی کیا ہے زینا کیا ہے تو یہ جو لعان ہوگا یہ اس حمل کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ کس کی وجہ سے ہے زینا کے لفظ کی وجہ سے آیا يَنْفِ الْحَمْلَ مِنْهُ اور نفی نہیں کرے گا قاضی حمل کی خامند سے خاون سے حمل کی نفی نہیں کرے گا کہ بچہ پیدا ہو تو پھر کیا کہا جائے کہ یہ خاون کا بچہ نہیں کیوں بھائی بچے کی نفی کیوں نہیں جب لعان ہے تو کیا ہونا چاہیے یہی تو خامد نے کہا تھا یہ بچہ مجھ سے نہیں ہے یہ تو کسی اور سے ہے بھائی تو بچے کی بھی نفی ہونی چاہیے کہتے ہیں جواب دیا ہمارا نا کہ وہ تو حمل کی صورت میں الزام حمل کی نفی کر رہا ہے اور حمل کی نفی کی صورت میں تو لحان پچھلے مسئلے میں آپ پڑ چکے ہیں آتا ہی نہیں کیونکہ حمل کا وجود یقینی نہیں تو یہاں جو لحان آیا ہے لفظ ذنا کی وجہ سے آیا ہے نفی حمل کی وجہ سے جب نفی حمل کی وجہ سے لحان نہیں تو اس کی نصب کی پھر نفی بھی نہیں ہوگی وجہ سب کو سمجھ میں آ گئی اس لئے کہا وَلَمْ يَن فِي الْحَمْلَ مِنْهُ نفی نہیں کرے گا اچھا رَأَتِ <تصفيق> بھئی یہاں سے آپ کو یہ بتلا رہے ہیں یاد رکھیے خامن بچے کی نفی کرتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو دو صورتیں یا تو پیدائش کے ابتدائی چند دنوں میں نفی کرے گا یہ بچہ میرا نہیں ہے بعضوں نے کہا تین دن ہے اس کی مدت بعضوں نے کہا سات دن تک کہ جن دنوں میں مبارکباد دی جاتی ہے اور بچے کے لیے چیزیں وغیرہ خریدی جاتی ہیں تو یہ بعضوں نے کہا تین دن بعضوں نے کہا سات دن سمجھ میں آیا بھائی हुँ. اور صاحبین کے نزدیک مدت نفاست ہے بھائی جب تک بچے کی پیدائش کے بعد عورت کو خون آتا رہے اس وقت تک بھائی نفی کر سکتا ہے تو یاد رکھیے اگر خامن بچے کی نفی کرتا ہے ان ابتدائی ایام کے اندر تو پھر اس صورت کے اندر لعان ہوگا اور بچے کی بھی نفی کر دی جائے گی لعان بھی ہوگا اور بچے کی بھی کیا کر دی جائے گی لیکن اگر بعد میں کرتا ہے مہینے دو مہینے چار مہینے ٹھہر کر کرتا ہے تو اب یہ بچہ میرا نہیں اب دونوں میں لعان تو ہوگا لیکن بچے کے نصب کی نفی نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ میں آیا کیا مسئلہ ہوا کہ خامند اگر بچے کی نفی کرتا ہے چاہے ابتدائی دنوں میں کہہ رہے چاہے بعد میں کرے دونوں صورتوں میں کیا ہوگا لعان ہوگا لیکن بچے کے نصب کی نفی صرف کن ایام میں ہوگی ابتدائی ایام میں اگر نفی کی ہے اور لعان ہوا تو بچے کے نصب کی بھی نفی کر دی جائے گی لیکن اگر بعد میں ہوا دو چار ماہ پانچ ماہ کے بعد وہ انکار کرتا ہے تو اس صورت میں لعان تو ہوگا لیکن بچے کے نصب کی نفی مم. نہیں کی جائے گی کیوں بھائی بعد میں کیوں نہیں نفی کی جائے گی وجہ یہ بھائی کہ اتنی دیر تک وہ جو خاموش رہا تو خاموشی اقرار پہ دلالت کر رہی ہے اگر ایسی بات ہوتی تو اسے کیا کرنا چاہیے تھا پہلے ہی نفی کرنی چاہیے تھی اور اس نے پہلے تو نفی پہلے نفی نہیں کی اس نے سکوت کیا اور سکوت دلیل ہے اقرار کی بہن کو دلیل ہے کس اس کی اقرار کی تو وہ ایک دفعہ اقرار کر چکا ہے بعد میں اب وہ نفی کرنا چاہتا ہے اب نفی نہیں ہوگی لیکن اگر شروع کے دنوں میں نفی کر دیتا ہے تو پھر لیان کی وجہ سے بچے کی بھی کیا کر دی جائے گی نفی کر مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آیا تو کہتے ہیں وہیزان نفر رجول ہی اور جب نفی کر دی کسی آدمی نے اپنی بیوی کے بچے کی عقیب ولادتی ولادت کے بعد اور فی الحال تقبل الطحنی تویحا یا اس حالت کے اندر جس میں قبول کیا جاتا ہے مبارک مبارکباد کو بھائی اس مدت حالت میں بھائی اس حالت میں تہنییہ کہتے ہیں مبارک بات اس کے اس حالت میں مبارک کو قبول کیا جاتا ہے اورلادتی یا اس حالت میں کہ جس کے اندر خریدا جاتا ہے بچے کے لیے اعلی ولادت یعنی ولادت کی چیزیں وغیرہ خریدی جاتی ہیں اس کا سامان بدلایا بعض علماء کیا فرماتے ہیں وہ آئیان دن میں مبارکباد دی جاتی ہے اور بچے کے لیے سامان خریدا جاتا ہے وہ کتنے دن ہے تین دن ہے بازو نے کیا کہا سات دن ہے لیکن عرف میں دیکھا جائے گا مانا عرف میں تین دن ہے سات دن ہے آٹھ دس دن تک جیتنا ہو اس مدت وہ مدت مراد ہے تو بچے کی پیدائش کے فوراً بعد نفی کی یا اس حالت میں جس میں مبارکبادوں کو قبول کیا جاتا ہے اور بچے کے لیے آلیہ ولادت خریدا جاتا ہے سخت خانہ ہو تو اس کا نفی کرنا صحیح ہے وَلَعَنَ اور اس کی وجہ سے کیا کرے گا لے آن کرے گا وہ نفا بزادی کا لا آنا اور نفی کی اگر اس نے اس مدت کے بعد لا آنا تو پھر لے آن کرے گا وہ یسبوۃ نسب اور نصب ثابت ہو جائے گا نسب پھر نفی نہیں ہوگا وقال اب یوسو محمد الرحم اللہ تعالیٰ یس نف یوقی فی مدت اور محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہے اس کا نفی کرنا مدت نفاس کے اندر مدت نفاس کے اندر, اندر یہ کیا کر سکتا ہے بچے کی نفی کر سکتا ہے اس کے بعد نہیں بھائی یعنی اس کے بعد نصب ثابت ہوگا بھائی ہاں لعان ہو سکتا ہے وہ اندین واحد فَنَفَلْ أَوْ صورت یہ یاد رکھیے بعض اوقات بچے جڑواں ہوتے ہیں بھائی بچے کیا ہوتے ہیں جڑواں بچے ہوتے ہیں لیکن جڑواں بچے یہ ضروری نہیں پھر کہ اکٹھے ان کی پیدائش ہو ان کے درمیان کبھی فرق بھی آ جاتا ہے تو اگر دو بچوں کی پیدائش کے درمیان چھ ماہ سے کم کا فرق ہو تو پھر یہ جڑوائیں شمار ہوں گے تو امین کہتے ہیں ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں جڑوائیں شمار ہوں گے ایک ہی پیٹ سے شمار ہوں گے یہ بچے کیا شمار ہوں گے ایک ہی پیٹ سے شمار ہوں گے لیکن اگر درمیان میں فرق چھ ماہ کا ہے تو پھر وہ الگ شمار ہوگا کیونکہ حمل کی اقل مدت کتنی ہے چھ ماہ کم سے کم چھ ماہ میں بچے کی پیدائش ہو سکتی ہے اس سے کم کے اندر بچے کی پیدائش تو چھ ماہ اگر گزر چکے ہیں تو پھر وہ الگ شمار ہوگا تو امین شمار نہیں تو دو بچے ہوئے اسی طرح اور دونوں دونوں تو امین ہیں یعنی کی پیدائش کے اندر چھ ماہ سے کم کا فرق ہے تو یہ تو امین شمار ہوتے ہیں اور یاد رکھیں ان میں سے ایک کا نصب جب ثابت ہو جائے تو دوسرے کا بھی ثابت ہو جائے گا کیونکہ ان کی پیدائش ما واحد سے ہوئی ہے کس سے ہوئی ہے ما واحد سے ہی ان کی پیدائش ہوئی ہے بھائی اب صورت یہ ایک عورت نے دو بچوں کو جنم دیا اور دونوں تو امین ہیں بھائی اور تو امین میں نے بتلایا ان کی پیدائش کس سے ہوتی ہے ما واحد جب ایک کبھی قرار خامن کر لے گا تو دوسرے کے بھائی خود بخود کیا ہو جائے گا خامن سے نصب ثابت ہو جائے گا اب تو امین پیدا ہوئے ایک صورت یہ خامد پہلے بچے کے نسب کی نفی کرتا ہے اور دوسرے بچے کے نسب کا اعتراف کرتا ہے پہلے بچے کا انکار کر دیا یہ میرا بچہ نہیں ہے دوسرے کا کہتا ہے ہاں یہ میرا بچہ ہے تو کہتے ہیں یاد رکھو اس صورت میں خامند پر حد جاری ہوگی کیا جاری ہوگی حد جاری ہوگی سورت سمجھ میں آ رہی ہے کس بچے کی نفی کی ہے خامد نے پہلے کی ہے دوسرے کی پہلے بچے کی نفی کی اور دوسرے کا اعتراف کیا اب خامد پر کیا ہوگی حد جاری ہوگی کیوں حد کیوں جاری ہوگی وجہ یہ کہ جب اس نے پہلے بچے کی نفی کر دی پہلے بچے کی नहीं। تو گویا بیوی بی پر کس چیز کا الزام لگا دیا زنا کا الزام لگا دیا بعد میں اس نے دوسرے بچے کا اعتراف کر لیا جب دوسرے بچے کا اعتراف کیا تو گویا پہلے کبھی اعتراف ہو گیا اس لیے کہ ان دونوں بچوں کی پیدائش کس سے ہوئی ہے مائے باہی باہی پہلے کبھی اعتراف ہو گویا جو اس نے پہلے الزام لگایا تھا اعتراف آپ میں نے وہ کس قسم کا الزام لگایا تھا بھائی ان دونوں بچوں کی پیدائش تو مایہ واحد سے ہوئی ہے جب آپ ثانی کا اقرار کر رہے ہیں تو پہلے جو آپ نے نفی کی تھی معلوم ہو وہ نفی آپ نے جھوٹ بولا تھا جھوٹا الزام لگایا تھا اور جب جھوٹا الزام کسی پر زنا کا کوئی لگائے اس پر کیا جاری کی جاتی ہے لحاظ اب خامن پر کیا جاری کی جائے گی حد جاری کی جائے گی سمجھ میں آیا لیکن اگر اس کا عقت ہوا پہلے کا خامن نے اعتراف کیا ثانی کی نفی کی ثانی کی تو اب دونوں میں لحان ہوگا پچھلی صورت میں تھا خامن پہ حد جاری اب دونوں میں کیا ہوگا اور دونوں صورتوں میں یہ بھی یاد رکھنا بچے کا نصب خامن سے ثابت ہو جائے گا دونوں صورتوں میں چاہے پہلے کی نفی کرے چاہے دوسرے کی نفی کرے پہلے کی نفی کی تھی دوسرے کا اعتراف کیا تھا تو خامن پر حد جاری ہوئی لیکن دونوں بچے کس کے شمار ہوں گے اسی خامن کے کیونکہ جب اس نے ایک کا اعتراف کر لیا تو دونوں بچوں کی پیدائش مائے واحد سے ہے تو دوسرے کا نصب یہ خود بخود کیا ہو گیا اسی سے ثابت ہو اور دوسری صورت کے اندر بھائی پہ, پہلے کا اعتراف کر لیا جب پہلے کا اعتراف کیا تو دونوں بچوں کی پیدائش تو ہی ہے مای واحد سے لہذا دوسرے کا بھی خود بخود نصب کس سے ثابت ہوا تو پہلے کی نفی کرے چاہے دوسرے کی نفی کرے دونوں صورتوں میں نصب سامن سے ثابت ہو جائے گا کیونکہ ایک کا وہ اقرار کرے گا جب ایک کا اقرار کرے گا تو دونوں مایے واحد ہیں دوسرا بچے دوسرے بچے کا نصب بھی خود بخود اسی سے لیکن اگر پہلے کی نفی کی تھی ثانی کا اقرار کیا تو گویا آپ کو خود جٹلا دیے خود جٹلایا تو اس پر کیا لگے گی کی؟ حد لگے گی لیکن اگر پہلے کا اقرار کیا اور ثانی کا انکار کیا اب ریحان ہوگا کیونکہ پہلے کا نے جب اس نے اقرار کر دیا کیا کیا اقرار کر دیا اور ثانی میں انکار کیا تو انکار کے بعد اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا ہے صورت میں تو اس نے بعد میں تو اعتراف کر کے اپنے آپ کو کیا کر دیا تھا جھٹلا جا. اور یہاں انکار آخر میں کر رہا ہے اس انکار کے بعد وہ اپنے آپ کو جھٹلا رہا ہے جب اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا نہیں تو گویا زینا کا الزام لگایا ہے صرف اور اس صورت میں کیا ہوا کرتا ہے لان ہوا کرتا ہے تو لے ہوگا صورت سمجھ میں آ تو کہتے ہیں وہ ان والدین والدین فی بس نے واحدین اور اگر جنم دیا عورت نے دو بچوں کو ایک ہی پیٹ سے فناف ال اول و طرف اب ثانی بس نے اول کی نفی کر دی اور ثانی کا اعتراف کر دیا سب نصب تو دونوں کا نسب ثابت ہو جائے گا وہ خود دس اور خامن کو حد لگائی جائے گی وہ انطارفل اول اور اگر پہلے کا اعتراف کیا و نفا اور دوسرے کی نفی کر دی سب آتا نصب تو نصب دونوں کا ثابت ہوگا ولہ آنا اور لحان کرے گا خامد بھائی اب صورت سمجھ میں آ گئی بھائی کتاب العزتی عزت عربی زبان میں عدت کا معنی ہے شمار کرنا بھائی عربی زبان میں عزت کا کیا معنی ہے شمار کرنا اور اصطلاح میں یہ تعریف آپ کے حاشے میں دی ہوئی ہے اسے نوٹ کر لیں کہتے ہیں وہی عبارتنس ان تربیم المر عند زوال نکاحی ہی یہ عبارت ہے اس ٹھہرنے سے انتظار کرنے سے الدی یل زم جو عورت پر لازم ہوتی ہے زوال نکاح زوال نکاح کے وقت اوشبتی یہ شبہ نکاح کے زوال کے وقت بھائی شبہ نکاح کے زوال کے وقت بھائی دیکھو ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو کیا طلاق دیتے ہی عورت کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے نہیں بلکہ کچھ حدسہ انتظار کرنا پڑے گا اپنے نفس کو روکنا پڑے گا توقف کرنا پڑے گا وہ مدت جب گزر جائے گی اس کے بعد وہ کسی نکاح کسی سے کرنا چاہے کسی اور سے تو نکاح یہ وقت عزت کہ ہے یا اسی طرح خامند کا انتقال ہوا تو انتقال سے بھی نکاح ٹوٹ گیا اب عورت آگے کہیں نکاح نہیں کر سکتی بلکہ اسے کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا اور وہ چار ماہ دس دن ہیں انتقال کی صورت میں بھائی تو یہ چار ماہ دس دن یہ کیا ہے عورت کی عزت ہے صورت سمجھ میں آئی تو طلاق کی صورت میں عزت کیا ہے تین حیث اور وفات کی صورت میں عیدت کتنی ہے چار ماہ دست کتنا چار ماہ دن تو کہتے ہیں وہ عیدا تل قرہ جلوم رات ہو اور جب طلاق دے دے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاقم با اور اجعین طلاق بائن ہو یا طلاق رجعی ہو او پور قتو بینا یا ان دونوں میں کیا ہو جدائی واقع ہو جائے بغیر طلاق بغیر طلاق کے بغیر طلاق کی ان دونوں میں کیا واقع ہو جائے جدائی واقع ہو جائے بھائی جدائی واقع ہو جائے بغیر طلاق کے کیسے جدائی واقع ہوگی ایک صورت یہ ہے میاں میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کا کیا بن جائے مالک بن جائے سمجھ میں آیا ایک شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا تھا اور پھر اس باندی کو خرید لیا کسی اور کی باندی تھی اس کے ساتھ اس شخص نے نکاح کیا ہوا تھا پھر اس باندی کو خرید لیا تو فوراً خریدتے ہی دونوں کے درمیان کیا ہو جائے گی دونوں کا نکاح ٹوٹ گیا جدائی آ گئی لیکن یہ جدائی کون سی ہے بھائی نکاح ٹوٹا ہے بھائی کس وجہ کس طریقے پر طلاق کے ذریعے یا بغیر تلاق کے بغیر طلاق کے سمجھ میں آیا بھائی تو یہ سورت اسی طرح اور بھی کئی صورتیں بن جاتی ہیں تو کہتے ہیں جب طلاق دے کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق بین اور رجعین یا رجعی طلاق دے اور قاتل پر قطب بینا بغیر طلاق یا جدائی واقع ہو جائیں ان دونوں کے درمیان بغیر طلاق کے وہ یا قرتن اس حال میں کہ کی عورت کیا ہے آزاد ہے ممن ان عورتوں میں سے تحیز جن حیض آتا ہے یعنی ہیز والی ہے فعت اقرا ان تو اس عورت کی عزت تین اقراء ہیں بھائی تین تین اقراء ہیں بھائی اقراء کیا ہے کہتے ہیں الحض اقراء خیض ہیں حیض جمع ہے خیض کی بھائی قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولمتق تو یوربس نبی انفتحین اور متعلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں تین قروب تقبی یہ یاد رکھیے آگے چل کر آپ پڑھیں گے اگلے درجات میں کہ کا جمع ہے قر کی جیسے اقرا یہاں کتاب میں اقرا یا یہ بھی جمع ہے کس کی قر کی اور قر ان کا لفظ مشترک ہے بین الخیضی و تہری تہر کو بھی قرآن کہتے ہیں حیض کو بھی قرآن کہتے ہیں دونوں پر یہ لفظ بولا جاتا ہے اب قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ولمت یا تو انفسن صلاث قرو متعلقہ عورتیں اپنے نفسوں کو رو کے رکھیں تین قرو تک اب قروع سے کیا مراد ہے اس کا اطلاق تو توہر پر بھی ہوتا ہے اور حیض پر بھی تو عیند الحناق قروع سے مراد حیض ہیں کیا مراد ہیں حیض ہیں تین حیض اپنے آپ کو روکے یہ اس کی عدت ہے امام شاف رحمہ اللہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ سے مراد یہاں توہر ہے تو تین توہر کیا کرے گی اپنے آپ کو روکے گی صورت سمجھ میں آ گئی بھائی اسی لیے صاحب خدوری نے وضاحت کر دی کہ القرا الحیز اقرا کس کیا چیز ہیں حیض ہیں ہمارے نزدیک اخرا حیض ہیں توہر نہیں جبکہ مام شافر وغیرہ کے نزدیک اقرا کیا ہیں توہر ہیں بھائی کہا وہ تحیز وہی قرۃم مِّم ممن تحیز یہ آزاد عورت ہے ان عورتوں میں سے جسے حیض آتا ہے بھائی یاد رکھیے دراصل عدت تین قسم پر ہے اگر عورت ایسی ہے جسے حیض آتا ہے تو اس کی عدت تین حیض ہیں بعض عورتیں ایسی جن کو حیض نہیں آتا مثلا ابھی صغیرہ ہے بالغی نہیں ہوئی تو اس کو بھی حیض نہیں آتا اس کو طلاق دی ہے خامن نے یا ایسی عورت ہے جس کی عمر آ... یعنی وہ بوڑھی ہو چکی ہے اور جب عمر پچا پچپن سال ہو جائے تقریباً تو پھر اس وقت بھی حیض آنا بند ہو جاتا ہے بھائی اور یہ عورت آئسہ کہلاتی ہے آئسہ بھائی آئسہ سمجھ میں آیا تو اس وقت بھی حیض آنا بند تو یاد رکھیے اگر عورت صغیرہ ہے جسے حیض نہیں آتا یا آئسہ ہے اسے بھی حیض نہیں آتا ان کو طلاق ملی ہے تو ان کی عزت آپ کو حیض آتا نہیں کیسے شمار کریں تو یاد رکھیے ان کی عزت تین مہینے ہیں ہر مہینہ ایک حیض کے قائم مقام ہو گیا بھائی تو تین مہینے ہیں ان کی عزت اور اگر عورت شاملہ ہے جسے طلاق ملی ہے تو اس کی عزت کتنی ہے اس کی عزت وزر حمل تک ہے جب تک اس بچے کو جنم نہ دے دے جب بچے کو جنم دے دے گی تو فوراً عیدت ختم ہوئی چاہے طلاق کے تھوڑی دیر بعد ہی بچے کی پیدائش کیوں نہ ہو جائے جیسے بچے کو جنم دے گی فوراً عدتت کیا ہو گئی ختم تو عدتت تین قسم پر ہو گئی بعضوں کی عدت کو حیض سے شمار کریں گے تین حیض بئی اور بعضوں کی عیدت کس سے شمار کریں گے مہینوں سے بئی اور بعضوں کی عزت کس سے شمار کریں گے وضع حمل تک ہو حاملہ کی عزت کب تک ہوگی وضع حمل اسی لیے کہا ایسی عورت ہے ممن تحیض جسے کیا آتا ہو حیض آتا ہو فزت و حاصلہ اقرائن تو اس کی عیدت تین اقراء ہیں ولاقرا الحیض اور اقرا کیا چیز ہیں حیض ہیں وہ انکانت لا تحیزر اور اگر عورت کو حیض نہیں آتا من منصغرین صغیرہ ہونے کی وجہ سے اوکیبرنگ یا کبیرہ بوڑھی ہونے کی وجہ سے عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے فائد دتوحا سلاسۃن تو اس کی عدت کیا ہے تین ماہ ہیں و وہ انکان اور اگر وہ عورت حاملہ ہے فائد دتوہا انتظہ حملہ تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ وز حمل کر دے اب اپنے حمل کو جنم دے دے بھائی وہ امکانت امتن اور اگر وہ عورت باندی ہے جسے طلاق ملی تھی وہ ایک شخص نے باندی سے نکاح کیا ہوا تھا اسے طلاق دے دی اس نے تو اس کی عزت کتنی ہے دو حیض ہیں کیونکہ باندی کا حکم آزاد عورت سے نہیں نصف ہوتا ہے آزاد عورت کی عزت کتنی تھی تین حیض تو باندی کا کتنا ہونا چاہیے نصب ڈیڑھ حیض ہونا چاہیے لیکن حیض کی تقسیم نہیں پتہ نہیں چل سکتا کب نصف ہوتا ہے اور کب نصب نہیں تو لہٰذا آپ دوسرے حیض کو پھر پورا ہی کر لیں گے تو دو حیض ہو جائیں گے تو کہتے ہیں فعدتہ حیضانی تو اس کی عزت دو حیض ہے وہ انکان فعدت شہروں اور اگر اسے حیض نہیں آتا تو اس کی عزت ایک ماہ اور نصف یعنی ڈیڑھ ماہ ہے بھئی حیض کی تو تقسیم نہیں ہو سکتی تھی ڈیڑھ حیض تو ہم نہیں بنا سکتے تھے سمجھ میں آیا لیکن تین مہینوں کی تقسیم تو ہو سکتی ہے ڈیڑھ ماہ بھائی تو لہذا مہینوں اگر اسے حیض نہیں آتا فائدت شاہ رومن سن تو اس کی عیدت ڈیڑھ ماہ ہے وہ ادا ماترانی مراتی ہل قرتی فائدت اربات یامین اور جب کوئی شخص مر جائے جب مر جائے میں نے بتایا نکاح ٹوٹ گیا اب عورت پر عزت گزارنا ضروری ہے تو جب کوئی شخص مر جائے اپنی آزاد بیوی کو چھوڑ کر ماتا کا قلعہ ان آئے تو اس کا مانا چھوڑ کر مرنا وہ عید ماتا رج المراتی ہل فرتی جب کوئی شخص اپنی آزاد بیوی کو چھوڑ کر مر جائے کوئی عزت ہوا اربات ہوا تو اس عورت کی عدت چار ماہ اور دس دن ہیں وہ امکانت امتن اور اگر اس عورت باندھی ہے قدت و حا شہرانی تو اس کی عدت دو ماہ اور پانچ دن ہے آزاد کا نصف کر لیں گے ادھر چار ماہ تھے ادھر دو ماہ ادھر دس دن تھے ادھر پانچ دن تو دو ماہ پانچ دن وہ انکان اور اگر وہ عورت جس کا خاون مرا ہے وہ عورت اگر حاملہ تھی عزت حملہ تو اس کی عدت یہ ہے کہ وہ وز حمل کر دے یعنی حمل کو جنم دے دے چلیے بس مولانا هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام